آپ کا کتنا عرصہ جائن کرنے کا ہو گیا بس سے جوائن کرنے کا کتنا عرصہ ہو گیا ڈیوٹی وہاں پر لاہور میں اچھا ایک سال اور لگے گا آپ کو پہلے ہوتا پھر آج ہوتا ہے. ہو ایک سال بعد اچھا ہم نے بیان شروع کر دیا اس نے پاس لفل شروع کر دیا خبر ہو لیکن تھوڑا سا بارود ریگال تو خبرے باقی کی یہ اموں تو ائے تھا سو بارود زرموز کو ماں میں اچھا بڑا اچھا اکھڑا نو ہری نوکری وقت چرچ ضلع نوکری خاتمہ محمد نسلی اللہ رسول ال کریم کہتے ہیں کہ آپ اچھے ماحول میں جائیں نہ جائیں یا آپ کے اختیار میں ہے جائیں تو آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے نہ جائیں تو کوئی کھینچتا نہیں ہے لیکن وہاں جا کر آپ اثر نہ لیں یہ پھر آپ کے اختیار میں نہیں اس پہ اثر آپ پر ضرور آئے گا ایسے خراب ماحول کو آپ جائیں تو آپ کو اختیار ہے نہ جائیں تو آپ کو اختیار ہے جائیں کوئی راکٹر نہیں ہے نہ جائیں کوئی کھینچتا نہیں ہے لیکن وہاں جا کر آپ اثر نہ لیں نہ لیں گے آپ کے اختیار میں نہیں اثر آپ ضرور لیں گے اس اثر سے پھر آپ نے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے اصل ضرور آئے گا تو اصل میں انسان جو اختیار کا استعمال کرنا ہے نا اس کے اختیار میں اس کے رابے میں اس کے اختیار میں غلطی یہاں پر کرتا ہے یعنی غلطی یہاں پر کرتا ہے بس جب وہ اختیار سے غلط استعمال کیا خراب ماحول کو اس نے چملی اس کے ساتھ کر لی بس حد اس نے اپنے آپ ہاں کو تباہ کر لیا میں نے کہا نا یہ تھا ماہ پر جو فساد ہوا انسانوں کا اپنے ہاتھ کا کمایا تھا اپنے ہاتھ سے کمایا اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اختیار کو استعمال کر کے اس نے اس چیز میں یہ لگا اس کے نتیجے میں یہ اثرات آئے یہ اتنی خود بخا گئی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ایسی حدیثیں حدیث شریف ایسی ہے یہ آدمی نیا کا عمال کرے گا کرے گا کرے گا لیکن آخر میں کوئی ایسی غلطی کر لے گا کہ اس سے دور جھرنے میں جا کرے گا اور اس کو خداخلہ جہم کا ہو جائے گا ایسا جانم کے عمال کرے گا کرے گا اور آخر میں کوئی ایسا نیا کام کر لے گا کہ جس سے جنت چلا جائے گا یا کچھ پتا نہیں چلتا کہ آدمی دو دست میں جائے گا جن دو میں جائے گا یا جنتا کو جائے گا, میں جائے گا تو اس پر انہوں نے بات شوق سے لکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ پتہ نہیں چلتا مطلب علم میں کسی کے نہیں ہے لیکن جو آدمی نیک کا پر اخلاق کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ یہ آخر میں کامیاب و کامران ہوگا اب جو آدمی اٹدرمی زخرا مال پر چل رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آخر میں تباہ ہونا ہے اور ساری ممراد نیک اعمال کرتا رہا آخر میں سے خطاؤ ہوئی تو ایسے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے ساری مراج نشے عمال کیا آخر میں سے خطاح ہوئی مطلب صورت یہ ہے اس لیے پہلے اعمال بھی تھے وہ جہاں تک کہ خلاص کر اخلاص پر توڑنے کی اس, اس, اس, اس کا معیاری نہیں تھی امال تو کرتا رہا ہوگا نیک لیکن اب وہ اس کے اخلاص کے معیار پر ہی پورے اتر رہے تھے کہ نہیں اتر رہے تھے تو لہٰذا کثرت اعمال اس پر تھی اس کے پاس نہیں تھے قدر تھی اس کے بعد قبولیت اعمال نہیں تھی تو آخر میں اپنے گیر پر اسی پر, گیا, اس پر, یہ تھا. دیال پر گیا کل مکھلا اور دوسرا آدمی جو خراب اعمال پر تھا تو ایسے حالات تھے جن میں جکڑا ہوا پھنسا ہوا آدمی ایسی ترتیب پر چلنے کے حالات یہاں تک کہ آخر میں اللہ نے فضل فرما دیا بات پر ہاں آ گیا نظام نہیں ہے زندگی کر رہا ہے, ہے شروع کی نیکی ہوتی ہے وہ معیار پر نہیں ہوتی شہر کے تاجر چاش کی نماز کے جاتے ہیں دکان سے کیونکہ پھر گاظاد تو نماز گاہ جاتا ہے لیکن عمل کی تاثیر عمل میں قوت ہوتی نہیں ہے رانی قوت کے لحاظ قوت اس میں, آخر کے سے قوت اس میں نہیں آتی. وجود میں آ گیا پتنی ساتھی کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا دار دے بعد جو حکومت اس پر رنگ میں رنگ بدل لیتے ہیں اور پوسٹر یہی لیتے ہیں خوش آمدید کوئی اسلامی نظام آیا تو پھر ہمارا بھی کچھ ہو میں نے کہا کب میں کہا جب اسلامی نظام آیا نا تو یہ لوگ ناس تک ڈاڑیاں بڑھائے ہوئے سر اور پہنچ جائیں گے پوسٹ لینے کے لیے وہ بھی سے, آپ سے پہلے ہو جائیں گے وہاں پر بھی آج بھی خرابی کا باہر کو لے رہا ہے دنیا سلونے کے لیے تو دیکھ رہے تو کیا مشکل ہوتا ہے تو آپ سے پھر پہلے سے آئیں گے آگے بڑھ کر اس کو لے لیں گے تو یہ ہے اصل میں آدمی جو تباہ ہوتا ہے برباد ہوتا ہے یہ خراب ماحول میں چلتے ہی ہوتے ہیں بار بار اس کی طرف جاتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں اس کو چھوڑتا نہیں سچ بات ہے ایک دفعہ ہم ایک دیہات میں گئے روزے کی جماعت تھی ہماری تو ایک آدمی آیا بیٹھا تعلیم میں اس کو پہچان تھا اس کی بڑی قدر کی اس زبان نے ہمارا یہی جی معیارہ تھا کہ زیادہ وقت لگایا ہوا ہوگا زیادہ لگے گرو والا تقوا والا ہوگا زیادہ وقت لگایا ہمارا خیال تھا پرانا ساتھی ہے تو اسے پوچھا اس نے کہا میں نے کوئی وقت نہیں لگایا ہوا بادشاہ نماز کا پابند اس نے کہا بس ایک میں نے یہ وقت لگایا ہوا ہے کہ ایک دن میں تعلیم کی بجس میں دھیان سے بیٹھا تھا غور اس عمل کی نیت سے سن رہا تھا تو تعلیم کے وجہ میں بیٹھا تو اس میں حدیث شریف آئی کہ جو آدمی مسوا کے ستر فائدے ہیں اور سب سے کم فائدہ اس ستر فائدوں میں سے یہ ہے کہ مرتے وقت کلمب ہوتا ہے اور افیون کا تصرا کیا گیا افیون کے سارے آ میں سارے ستر نقصانات ہیں جن میں سب سے کم نقصان یہ ہے کہ کل میں مرتے وقت کلمہ نصیب اس کو جب میں نے سنا نا اس عزیز کو میں نے سنا کہ میں افیمی تھا بس اٹھا میں اور میں نے بھیا کلم چھوڑی افیم حالانکہ کو مفتی کہتے ہیں جو دن کی باتوں کا پھٹوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بریک قلم چھوڑنا نہیں چاہیے تو اس سے آدمی کو صحت نقصان کو نقصان ہو جاتا ہے آج سے چھوڑنا چاہیے کہ میں نے برک قلم چھوڑی جو آدمی بریک قلم چھوڑتا ہے تو اس کو ہو جاتا ہے اس کو خونی دست لگتے ہیں خونی دست اس کو لگتے ہیں کہ خونی دست لگے مرنے کے قریب وغیرہ میں نے کہا بس میں مرتا ہوں کچھ بھی ہوتا ہے بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں تک کرتے کرتے اللہ نے فضل فرمایا نے کہا میں نے ایک تعلیم دی چروزے چلے وغیرہ نہیں دیے میں نے ایک تعلیم لگائی ہے جی <laughs> مالک بیٹھ ہو گیا تو اسٹوڈنٹ تھا اللہ نے زندگی بدل دی بڑا زیادہ شادل پڑی خوبصورت شکل و صورت اور تبلیغ والے پگڑی باندھتے ہو پگڑی باندھ کر جاتا تھا تبلیغ والے بڑے اس ضرور لگایا سے کہا جی آپ نے کتنا وقت لگایا ہے باہر چار مہینوں کے باہر بھی کہیں اصلاح ہو سکتی ہے کیسے کی کے بدل گئی اور اللہ خیر بلانا پالن پوری صاحب فرماتے تھے یہ ساتھی نے جب جاننا شروع کیا نا کہ تب فرض ہے فرض فرض این ہے کہ فرض کفایا ہے فرض تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا عالمان رائے کے بیان میں کہ فرض عین تو اپنی اصلاح کرانا ہے فرض این تو اپنی اصلاح کروانا ہے آیا وہ اصلاح آپ کی جو بات میں نکل کر ہو گئی یا وہ اصلاح آپ کی کسی جگہ بحث ہو کر ہو گئی یا جس جگہ آپ کو اصلاح حاصل ہو گئی وہ تو فرض ہے باقی تبدیلی کا کام کرنا ہو تو بلائے ہے جو اس کو شریعت نے فرض کھایا اس کو کہا ہوا ہے تو اس کو فرض کوئی نہیں کر سکتا ایک دہ فیصلہ بعد ہماری جماعت گئی ہوئی تھی تو اس میں بیان میں نے کچھ دو تین کیے تو ساتھیوں کو کچھ مزہ نہیں آیا اس نے تو کہیں کہا ہی نہیں جو تبلیغ کا کام نہیں کرتے وہ ظالم ہیں اور وہ یہ ہیں وہ ہیں مطلب کہ جی آپ بتائیں تبلیغ فرض ہے تو میں نے کہا جی فرض کفایا ہے یہ جی کون کہتا ہے میں نے کہا آپ وہ کس نے کہتے مفتی صاحب تو اتنا سخت بیان کرتے ہیں مفتی صاحب میں کہوں نے مجھے سناؤ کیسے مجھے کیا وہ تو کہہ رہے تھے فرضے کے پایا جھگڑے جگڑ لڑ رہے ہیں فرضینا تو بہت شد ضروری ہے تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں شد ضروری ہے میں کہتے ضروری ہے دل فرضی کے وہ تو وہی اپلائی ہوتا ہے جہاں پر مقرر ہوا ہوا ہے تو اس کو دو دفعہ کہا جا سکتا ہے لیکن شریف ایک ہے کرنا ہے تو شریر پہ تبدیلی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کرنا باقی اسلحہ جو آدمی ہر لوگ صبح کے نماز کر رہا ہے اس کے پاس فرق اسلحہ نہیں اس کے, کے بال بچوں کی روٹی کپڑا ہے اس کا نگے نہیں ہیں بچے اور بھوکے نہیں تو ایک جس سے دکان پر اس کو دکان من کرنی پڑے گی ملازمت پر ہے ملازمت کی چھٹی لینی پڑے گی یہاں یعنی لگ جا کر اپنی اصلاح کروائے کہ اتنی اصلاح ہو جائے کہ فرض نماز آدمی پڑھ سکے اس کو فرض اصلاح حاصل ہو ورنہ کلا کر رہا ہے تو اس کی ایمانی سے تھا فرض ایمانی سے تھا کو نہیں حاصل ہے اس کو نماز پر کھڑا کرتا اس طرح بجلی ہے لیکن آپ روشنی دے رہی جو بلب میں کرکار روشن ہو گئی جس سے آپ پڑھ نہیں سکتے تو بجلی تو ہے لیکن کام کی نہیں ہے ایمان تو ہے کام کا نہیں ہے اوپر کا فتر تو لگ نہیں سکتا اتنا ایمان اس کا ہے وہ ایمان کو فراج پر کھڑا کر دے اور اتنا کمزور ہے کہ فرائض پر کھڑا نہیں کر رہا وہ ایمان کو آرام سے روک دے اتنا کمی نہیں ہے کہ اس کو ایمان سے روکا جی ہمارا ایک پرشدار آیا کسی ملازمت یونیورسٹی میں بڑی اسے شکایتیں شکایتیں کی, اپنا کسی کی, کی. جی, میں کیا کروں؟ میں جس وقت ڈپارٹمنٹ کے پروجیکٹ کو چلا رہا ہوں اس میں میرے پاس ہے <coughs> پیسے ہیں فنڈ ہے گاڑیوں میں پیار ٹول وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو آدمی بھی پیسے سے پیسے لیتا ہے آرام پیسے مانگتا ہے لیتا ہے میں کیا کروں تو نے مجھے بتا گلا کہ تمہارا تبدیل والا ہے گاڑی میں رکھی ہوئی چلا بلا لیتا ہے دل میں سوچا کہ وہ گاڑی کوئی تو نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر روکے بال جو بغیر خرچے گئے ان کی گروتھ ہو گئی ہے خرچہ تو کرنا ہی نہیں پڑا اور چلا لکھا ہے پکنک اتنی سستی اور خوب ڈالتے ہوں کھانے بیچ میں ہوں کھلائے جا رہے ہوں آدھی مزے اڑا رہا ہو تب سے سطح مانی وہ تو نہیں اس کو حاصل ہوئی جو کو سطح نہیں چاہیے تھی وہ تو اصل نہیں ہوئی میں نکل نا, نکل ناصل نہیں ہے. بننا اثر ہے نکلنا بہت نکلا بنا نہیں تو فائدہ کیا ہوا تو پکنک ہو گئی. اور تھوڑا نکلا بنا زیادہ تو مطلب حاصل ہوا نہیں نکلا بن گیا تو مطلب حاصل ہو گیا نکل نکلا بنا نہیں ہے تو, تو پکنک اور بنتا تو آدمی تھا جب آدمی ہمار میں جم کر کوشش کرتا ہے جب جم کر آدمی اللہ اللہ کرتا ہے تب کل تھا پڑتا ہے بلّہ باد مضمون کیسے شروع ہو گیا آ, ہم جن حضرات کے ساتھ رہے تو فرمایا کرتے تھے کہ تم تبدیل میں نکل کر ڈھائی گھنٹے ان کتابوں کو نہیں سنو گے بیٹھ کر ڈھائی گھنٹے کی تعلیم تو تمہارا اپنا حال نہیں بدلے گا نقل نقل و حرکت چلت فرت ہو جائے گی لیکن تمہارا اپنا حال نہیں بدلے گا طاقت کے مضامین خوف خدا کے مضامین جب آدمی ایک عرصہ دراز جب گھنٹہ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے سنتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کا حال بدلتا پانچ منٹ سنا تھا پانچ گھنٹے تک ہال بدلا ہوا ہے دس منٹ سنا تھا دس گھنٹے تک ہار بدلا ہوا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ تک بدلا ہوا ہے پھر زائل ہوتا ہے پھر جب آدمی کا شاید لگاتا ہے پھر آیا ہوا ہال زائل نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں ہے وہ رہ جاتا ہے ہاں تو خبر ہے وہ نہیں ہوتا ہمارے گاؤں کے چرسی تھا تھا سناروں کے خاندان کا تھا اچھے لوگ شریف لوگ مالدار لوگ یہ بیچ میں چرسی ہو گیا چرسی ہو گیا تو گلی میں پھر رہا ہے برا حال اس طرح ہوتا ہے آج. اور تو بھیک مانگنا بھی شروع ہو گیا تو آخر ہے ہمارے گاؤں کے آدمی نے ایک دم سخت بےزت کیا برابر جا تو اس کے بعد دوسرے دن جو ہے نا اٹھا اس نے ایک کوراڑی لی اپنی جان سے اور ایک رسی تھی ہمارے ہاں پہاڑوں پر لکڑی جنگلات بڑے ہوتے ہیں لکڑیاں کاٹی اور آیا تو اس مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ایک روپے میں لکڑی کا گشڑ آدمی کا بیچتا تھا ایک روپے کا اس سے بیچا آٹھ آنے خرچہ ہوتا تھا روزانہ کھانے جس میں صبح کا ناشتہ دوپہر کی روٹی شام کا کھانا تین ہوتے تھے تین دن آنے کا کھانا اور آ, صبح کا جو ہے تو دو آنے کی آ, چائے ناشتہ روٹی آٹھ آنے کا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے تو کوئی دو تین سال کیا ہے کپڑے کے بنا دیے شکل مکڑ ٹھیک ہو گئی کوئی نماز وماز شروع کر دی بس اس کا چچا تھا آپ کا, اچھا کا کام تھا وہ بڑا خوش ہوا بیٹی کا رشتہ دیا کر دیا, دیا لکڑی کاٹنے جب اس کے دن برا اچھے ہوئے کوئی بچا وچا پیدا ہوا آسودہ ہوا تو پھر اس کو پڑھنے تو پھر جگہ تک یہ پر بیٹھ کے یہ وہ علاقہ ہے نا یہ ادارے کا اور یہ کاغازی کا اس میں ہر گاؤں میں تکیا ہوتا ہے قبرستان کے ساتھ چرسیوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں مسل کو جمع کرتے ہیں اور پھر تکیے پر چلا گیا یوں تکیے پر اس نے کش لگایا تھا لڑکی بھی واپس ہوئی والے گھر کو وہ لڑکا بھی واپس ہوا والے گھر کو پھر اس طرح ہوا کہ کافی عرصے بعد پھر میں جا رہا تھا سڑک پر تو اس جگہ کے پاس ملنگ خانہ تھا جرسیوں کا خانہ تھا تو اس سے اس کو بڑے پاڑو نے کہا ہے کہ یہ انگارا لاؤ نا اس کے لیے کیونکہ انگارے پر رکھ کر پڑے رات جب ہیں تو اس کا مزہ بہت ہوتا ہے پرانے ہوتے ہیں تو سروں میں مزہ نہیں ہوتا ہے تو جا کر ٹین پر وہ انگارا اٹھا کر لا رہا تھا اپنے گرو کے لیے تو ان کے گرو ان کے جو ہوتے ہیں نا گرو کے حساب بہت مضبوط ہوتے ہیں یہ برا راست اس سے لیتا ہے انگارے سے دعا لیکن خطاب نہیں ہوتے میں نے دو گرو دیکھے ہیں اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے خطاب ہو جاتے ہیں تو اس کی چودہٹ بھی قائم ہوتی ہے کیونکہ مفت کے اس کو چہرے چانٹے میں دے بھی ہوتے ہیں اور خود اس کے وہاں جگہ پر ہوتے ہیں اچھا پھر ان کو کشپ بھی ہوتا ہے گرو, گرو جن کا ہوتا ہے نا اس تو ان کے ملک خانے کے پاس ایک ہوٹل تھا جو ہمارے ساتھی کا تھا تو اس کے پاس میں جاتا تھا تو ان کا گرو جو ہے وہ آیا اس نے کہا کہ مجھے میری ساتھوں کے ساتھ ملاقات کراؤ ملا مجھ سے بڑی دعا, دعا خیر میں نے بعد میں یہاں کا ملن خانے کا انچارج ہے کہ اس کو ہم جو ہے تو کچھ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ جو فقیری ہم نے بزرگوں سے ہوتی ہے اس میں دوسرے کو پہچان لیتے ہیں نا فنائیک چیز ہے اسی طرح جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر جا کر بیٹھا ہے اور ایک ڈاکو جا کر کھڑا کیا ہوا ہے دونوں پہنچے ہوئے پہنچے ہوئے دونوں اب ان کے جو ہوتے نا ان کے کیا کہتے کو گرو گرو کو جو کشید ہوتا ہے نا تو وہ کہتے بادشاہ کو بولیے وہ دیکھ چک تو بلایا کو کہتے ہیں کہ بلایا تمہارے پاس ہے بوٹی میں ہوئی ہے ان بولوں کیا پتا ہے مولانا شاہ صاحب کے بھائی جو بھائی ان کے بیچ گزرے ہیں. یہ چرسیوں کا گرو تھا چرسیوں کا گرو تھا تو کہتے ہیں مولانا شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ اس چلم بھری چرس کا اسنان ڈالی اس پہ لے کر آیا تھا اپنے مولانا شاہ کا گرو تھا اس کے آگے چلم کی دعا جی. میں تو ہیں, پر پر اوپر دودھ کی ڈولی اٹھائے گی کل یہ نہیں ہوگا تو دیکھا دوری دوری تھا. ہمارے علاقے میں موشیوں کی جگہ بیل باہر ہوتی ہے نا گاؤں سے باہر تو آیا دوسرا مر گیا تو اس کے چیلے کہہ رہے تھے دی ملیام کا ولاد دونوں صحیح سرد ہے ودی سرد ہے کہ ولاد ہمارے پیر صاحب کے پاس ہے کہ ان کے پاس ہے تو یہ ہوتا ہے شیتان ہے شیطان کی مدد کرتے ہیں تاکہ اس کا جو تباہی کا سلسلہ یہ جاری رہے تو یہ اولیاء شیطان ہوتے ہیں اولیاء ضرور ہوتے ہیں اولیاء ضرور ہوتے ہیں اولیاء شیطان ہوتے ہیں جس طرح اولیا اللہ کی مدد رشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرتا ہے یعنی اور ان کی تعریف فرماتا ہے تو ایسے اور شیطان میں ہوتے ہیں تو شیطان ان کے کاموں کے لیے کمر باندھ کر دوڑ رہا ہوتا ہے اور موقع و موقع کی مدد کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کا دبدبہ قائم ہوتا ہے یہ پہنچا ہوا ہے پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے لیکن ڈاکو بن کے دربار میں پہنچا ہوا ہوتا ہے اتکڑی کے ساتھ پہنچا ہوا ہوتا ہے وزیر جو ہے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے یہ اتخڑی کے ساتھ پہنچا ہوا ہوتا ہے اور مہلت دی ہوئی اور مولت جب پوری ہو جاتی ہے پھر پکڑا جاتی ہے جب تک مولت نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے ٹرکوں پر سنا ہوگا سائیں سہلی سرکار سائن سہلی سرکار جو یہ غالباً انور شاہ کشمیر رحمتہ اللہ علیہ کا کلاس فیلو ہے لوگ بند اور وہاں سے اور قابل لازمی نہیں بڑھا. تو وہاں سے چرسیوں کا ہاتھ چڑھائے پھر چرسیوں کا گرو بنائے اچھا صاحب باری اسی وہ مولا درشہ صاحب بولی بات جو چیز میں ضرور رہ گئی میں آپ کو سنا بڑی عجیب آ کے بات ہے اچھا یہ جو, جو یہ جو ان کا بھائی تھا نا جس نے کہا کہ برمان کل نہیں ہوگا یہ سائن سہلی کا خلیفہ تھا خلیفوں کتنا کشپاتا تھا تو پھر اصل جو ہے کتنا ہوگا اب یہ چونکہ جو مند میں پڑا ہوا تھا اس سے وہ لوگ اور سائس ویلی کے بارے میں اگر منتھ ہے اس کو بیادی ملنے کے لیے کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا دیکھا ہے بزرگوں نے کہا یہ بات میں نے گاؤں میں بیان کہی تمہارے والد صاحب کے بچپن کے دور میں یہ گزرا ہوا تھا نا سائنس ویلی سرکار عالم ہمارے بارے صاحب عالم تھے متفقی آدمی تھے دیکھے وہ میری اس بات کے گھر رہے ہیں کہ کی. کیونکہ اس کی اتنی وہ کچا سے مشہور چلا گئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیان جب بیان کیا کرتے ہیں تو آئے تھے وغیرہ بیان کیا کریں مثبت باتیں ان باتوں نے چھڑا کریں یا تو جیسے کہا کہ یہ اس, کے اس, سے اس کا روبر پر بھی قائم تھا ایسا کہ ہمارا کا ایسا ہے کہ اس کی پریشانی پر کافر لکھا ہوا تھا دوسری بات میں آپ سنا رہا تھا وہ پتنی کون سی تھی اس سے پہلے سر کیا شروع ہوا تھا کا چڑا کامل کر دیا کشیپ شروع کرا دیا بس بس آپ تو ہو گئے. ہمارے بہادر صاحب جو تھے وہ سنا رہے تھے کہ اس کا ایک مرید گیان کا حضرت صاحب میں حج کو جانا چاہتا ہوں انہوں نے اسے کہا کہ آپ پر بڑی تکلیفیں آئیں گی لیکن ہمت کرو گے اور اس کو اس سامان وغیرہ سوئی داغائی چیزیں اس کو دیں کہ ساتھ لے کر جاؤ گے تمہارے کام آئیں گے کہتے واقعی یہ جس وقت سفر میں جہاں جہاں تکلیفیں آتی تو باقاعدہ اس کو دیکھتا تھا آپ یعنی اتنی اس کا استداج اتنا تھا اور یہ اللہ کی گرامت ہوتی ہے اور یہ شیطان کا استداج ہوتا ہے اتنا استداج اس کا تھا اے جو ہے تو یہ وہ واقعہ بڑا عجیب ہے پتنی ہو. میں نے بہت جگہ سنا ہے کتاب کا مجھے یہ ہمارا یاد نہیں آیا ملا نہیں ہے اس میں اس طرح کہ ایک بزرگ تھے وہ مدینہ مراورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے ذکر اتار میں اور اللہ کی یاد میں تھے وہاں تو ان کو روزہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ فلاں جگہ جا کر ہندوستان میں آپ وہاں تبدیلی کا کام کریں پھر میں فریاد کی ریاض اللہ کے مجھے یہاں بڑا سکون ہے اور مجھے ہر روزہ آپ کی زیارت ہوتی ہے تو میں دور میں کیسے وقت گزار سکوں گا صاحب نے فرمایا کہ آپ وہاں جائیں آپ وہاں بھی زیارت ہوگی یہ آدمی آ ایک علاقے میں میں کام شروع کیا تو وہاں ایک چرسی بھنگی پیر تھا ان کی روحانیت جو علاقے میں پھیلی ان کی روحانیت پھیلی تو اس پر بہت جانا شروع ہو گیا علاقے میں کوئی ظلمت والا ہو نا تو نورانی تو, پر پر تو, تو. تو اس نے بوجھ جا آیا اس سرسی بنگی پیر پر اس نے معلومات کی علاقے میں کون آ گیا اس کے چلو نے کہا کہ اس طرح ایک پیر صاحب آ گیا لوگوں کو ذکر کراتا ہے اور وہ اس طرح کرتا ہے شریف والا آ گیا ہے تو کیری والا نہیں ہے شریف والا پیر آ گیا نہیں اچھا ٹھیک ہے یہ ہمارے مقابلے میں آیا ہے. اس طرح ہوا کہ رات کو یہ بزرگ جو تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور روزے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کو زیر ہوتی تھی جب گئے تو وہاں روزہ شریف پر باہر دروازے پر یہ بنگی پیس کھڑا ہوا ہے تو اندر جانا جا سکتا نہیں جا سکتا بہت کوشش کی نہیں جا سکتا آخر اس نے بنگ کا پیاڑا اس طرح کے کیا کہ پیو تو نہ جا سکتا انہوں سکتے کیا لیکن نہ زیرت ہو سکے اندر جا سکے اور بس معرومیوں کی صبح بڑی تکلیف خوف تم کو زیرت نہیں دوسرے دن پھر جو ہے تو ان کو وہی منظور ہوا کہ چٹولا شریف پر گئے ہیں اور وہ آگے پھر بھی کھڑا ہے اس سے کہا نہیں جا سکتا بہت کچھ ہوا آخر لیکن اس نے یہ بنک پی اور نہیں پی پھر نہیں زیرت نہیں ہوئی تو ان کو بہت تکلیف پھر رات اسی طرح نظارہ ہوا یہ جی جب گئے تو پھر آگے آدمی کھڑا ہے جب ان کو زیرت نہیں ہوئی تم سے چیخنے کے لیے ان کا یار سنگا کہ اس پر میں نے دیکھا حضور روزہ شریف سے اٹھے تو شریف لائے اور دروازے پر کہ کتے نکل، اس آدمی شکل کتے کی بن گئی اور نکل گیا صبح یہ بزرگ اٹھے تو یہ گئے وہاں اس کے ملن خانے میں گئے اور انہوں نے اس کے سیلوں سے کہا کہ تمہارا پیر صاحب کتر ہے ان نے کہا کہ وہ تم آئے ہوئے کل سے کہ کیسے غائب ہوئے انہوں نے کہا وہ اندر کمرے میں گیا اور بس پھر اندر سے غائب ہوا ہے نہیں کہا کمرے سے باہر نکلی تھی انہوں نے کہا باہر ایک کتا نکلا تھا باہر ایک کتا نکلا تھا ان نے کہا بس آپ مطمئن ہو جائیں وہی وہ آپ کا پیٹ تھا تو نور ضلع کو جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے بعض آدمی باشرہ نماز پڑھتے ہوئے داڑھی بڑھائے ہوئے اہل باتل ہوتے ہیں بہت نیت کے درست ہونے کے اور بہت جائے مال کمانے کی نیت ہونے کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے نقشہ ان کا سارا ٹھیک ہوتا ہے اتن جواب کو پڑھوایا تھا حالات پڑھوائے تھے حضرت بشیر رحمت اللہ علیہ حضرت بشیر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان کی بڑی بڑے اس کے کرامتے ہیں اور بڑے یہ لوگوں نے سنائے ان کا اتنا شوق ہوا کہ اس کو ملنے کے لیے گئے لیکن جب وہاں پر گئے تو میں نے دیکھا کہ مال کے بارے میں یہ حلال حرام کی تمیز اس کو نہیں ہے اس کو لے کر آ گئے تین دن کے لیے اپنے پاس تین دن کے لیے اپنے پاس لے کر آ گئے اور پہلے دن اسی خوف نے کہا میری ساری کرامتیں اور میرے سارے مقاش اور میرے سارے کشف ختم ہو گئے کہا کہ برخردار وہ آپ کی کرامتیں آپ کے مقاش نہیں تھے وہ آپ تھا دو شاطین کی طرف سے تھا کیوں کہ آپ حرام مال کی ترتیب چلا رہے ہیں اس کی مدد کے طور پر وہ ان کی طرف سے تھا جب حلال روزی آپ کے پیٹ میں گئی تو ان کی مدد آپ سے ہٹ گئی حالانکہ وہ کمالات اور کراماتے والے استدراج تھے تو وہ کرامات روحانیاں نہیں تھے اسد راجا تھے ظلم بہت حضرت کو کی کے بارے میں بہت تھا کہ یہ بڑے پہنچا ہوا ہے لیکن ان سے ملنا ملانا کو ہو جاتا کہ وہ دیکھ لیتے تھا تھا تو تو جو رائے قائم فرماتے تھے نا ہمیں حیرت ہوتی سال بعد دو سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد ہمارے سامنے والا آتا تھا تم نے جو پانچ سال پہلے بات کی ہوتی تھی وہ بڑے مرکز میں جھگڑے وغیرہ ہو گئے تھے تو اس آدمی کے بارے نے بار میں آج پچیس سال بعد مجھے کہا تھا میں نے ضلع تھی کہ وہ ضلع کیسے کی جگہ اب آپ بتائیں دعا خوب مانگ جی اللہ اتباہ میں دکھائیو اور اس کے اعتبار نصیب فرمائیو باتل بات باطل ورز میں اجناب ہوں اور یاتل جی باطل باطل دکھا میں اور اس سے بچنا میں نصیح فرما جی ساڑھے چھ ہو گئے جی ست آج کل دو گھنٹے کا وقفہ ہے. آج نماز کا وقت بدلیں گے سکتا ذکر کریں گے